أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرا حلن کاشفہ تو دُری او ارادنی برحمتن ال ہن ممسکا تو رحمتی ہی قل حسب اللہ علی ی تو کل قل یا قوم عمل و اعلیٰ مکانت کم انعامل فصوفت من میتی آذاب و و ٰلَعلی عبقیم مقيم انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن لنفسه ومن ضلّ انزلنا کل کتاب الا سے بلحقی ف منح تدا فل نفسیحی و منطلّ فما وما انت علیہ بکیل الله یَ طف النف صحیح نموتے ہا و لطیل تمتفی فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ ال وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اللہ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا قلوب بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ہم یستبشرون مقصد سورۂ ظمر کا اسبات بل عدل ورد شبہاتل مشرقین صورت میں توحید کا افتباط ہے ثابت کرنا عقلی دلائل کے ساتھ اور مشرقین کے شبہات کی تردید ہے بالخصوص مشرقین کا یہ شبہ یہ ہمارے وسیلے ہیں ہم انہیں فریاد کرتے ہیں اور یہ ہماری فریاد اور ہماری درخواست اللہ کے دربار میں کرتے ہیں قرآن مجید ان کے اسی شبے کی تردید کرتا ہے کہ اللہ کو پکارو فد اللہ مخلثین اللہ الدین سورت میں بار بار دعوے توحید یہ بیان کیا گیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو خالصتاَََََََََََََََ اللہ کی اکیلے عبادت کرو فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین انی عمر تو اعبد اللہ مخلص الدین اور جگہ جگہ یہی دعویٰ یہ بیان کیا گیا ہے صورت پانچ ابواب پر مشتمل ہے باب اول جو آیت نمبر بیس تک تھا اس میں ترغیب القرآن مشرقین کے مشہور شبہ کی تردید اور حالت مشرق انسان کا اور اس کے مقابلے میں منقاد انسان کی صفات ذکر کی گئیں جو ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے اور قرآن نے ان کے درمیان موازنہ اور تقابل بھی کیا دوسرا باب آیت نمبر اکیس سے آیت نمبر سینتیس تک دوسرے باب میں دلیل عقلی ذکر کی گئی اور قرآن مجید کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کی ایسی کتاب جو احسن الحدیث ہے بہترین کلام ہے بہترین بیان ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کو خیر الحدیث کہا ہے یہ کہ آج لوگ حدیث کو تو توجہ دیتے ہیں لیکن جس چیز کو قرآن نے احسن الحدیث کہا ہے رسول اللہ کی حدیث میں جس کو خیر الحدیث کہا ہے لوگ اس سے جاہل ہیں اور اس کے قریب نہیں آتے قرآن تو احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ وہ کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور وہ کتاب جس کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں اور جس سے جس کو سن کر جو اہل حق ہیں تو ان پر لرزاہٹ تاری ہو جاتی ہے اور ان کے بدن پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور یہ حالت یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد ہی ہوتی ہے جب انسان قرآن کو سمجھے اس میں تدبر اور غور کرے ورنہ جو حال مسلمانوں کا آج ہے سامنے امام اور حافظ قرآن پڑھ رہا ہے تو نہ اس کے پڑھنے میں کوئی اثر ہے اور نہ پیچھے سننے والوں کو اس سے کوئی اثر مل رہا ہے اور نہ ان پر کوئی اثر تاری ہوتا ہے وجہ یہ کہ اللہ کی کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کے بعد کہا کہ ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں یہ بیان کی ہیں جن میں سر فہرس شرک کی تردید ہے پھر بشارت دی گئی زجر دیا گیا منکرین کو بشارت دی گئی آیت نمبر تینتیس میں اور تشریح تبلیغ دی گئی آیت نمبر چھتیس میں علیہ اللہ و بے کاف یہ آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے اور مشرقین آپ کو اپنے آلیہ کے ذریعے ڈراتے ہیں اب یہاں پہ سورہ زمر آیت نمبر اٹھتیس سے یہاں سے تیسرا باب ہے تیسرا باب آیت نمبر اٹھتیس سے پینتالیس تک جہاں تک تلاوت کی گئی تیسرے باب میں جو پہلی آیت ہے آیت اٹتیس تو اس میں دلیل عقلی اعترافی ہے دراصل اس آیت میں آگے زجر دیا جاتا ہے مشرقین کو ان کے شرک پر لیکن پہلے ان سے اعتراف لیا جا رہا ہے یہ آیا تم اللہ کو خالق مانتے ہو تو اللہ کو خالق مانتے ہیں تو جب اللہ کو خالق اور رب مانتے ہو تو پھر اسے الہ کیوں نہیں مانتے تکلیف دور کرنے والا اور اکیلے فائدہ پہنچانے والا اسے کیوں نہیں مانتے جو الہ کے جو الہ کا اصل معنی ہے فائدہ پہنچانے والا اور تکلیف دور کرنے والا تو پھر اسے اللہ کیوں نہیں مانتے مشرقین اور معاہدین کے درمیان یہی جھگڑا بنیادی طور پر اسی بات میں ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کے ساتھ یا عربوں کے ساتھ وہ اس وجہ سے جہاد سے نہیں روکے کہ یہ اللہ کو خالق تو مانتے ہیں اور اللہ کو رب تو مانتے ہیں صرف اللہ کو خالق ماننا اور اللہ کو رب ماننا اور اللہ کا اعتراف کرنا یہ توحید نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیغمبر نے ان کے ساتھ جہاد کیا ہے صرف یہی کافی نہیں کہ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں یہ تو آیت نمبر اٹھتیس میں دلیل عقلی اعترافی اور پھر انہیں زجر بشرک دیا جاتا ہے رایت نمبر انتالیس میں مسلت ایک کہ ان سے اور یہ بھی تبلیغ کا طریقہ ہے ایک کہ ان سے اعلان لا تعلق ہی کیا جائے جی کہ تم لوگ یعنی کوئی اتحاد نہیں جیسے آج مغرب والے وہ جی اس چیز پر وہ لگے ہوئے ہیں جی کہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے وہ ایک دین کو ایجاد کر سکیں نہیں جی اسلام دیگر ادیان کے ساتھ وہ اس کا خلط نہیں ہو سکتا اس کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی مس الت تم لوگ اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو جو جی میں آئے وہ کرتے رہو میں اپنا کام کرتا رہوں گا میں تم لوگوں کے شرک پر رد کرتا رہوں گا میں اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلاتا رہوں گا اور پھر تخویف دیا جاتا ہے عنقریب تم لوگ اپنے انجام کو جان جاؤ گے کہ تم لوگوں پر وہ رسوا کرنے والا عذاب وہ نازل ہوگا پیغمبر آپ کہتے ہیں انی عامل میں عمل کرنے والا ہوں تو آپ کا عمل کیا ہے تو آیت نمبر اکتالیس میں یہ آپ کا عمل قرآن بیان کرنا ہے انا انزلنا علیہ کلکتاب النا سے بالحق ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے اسے بیان کرتے رہے کہ کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے فائدہ اپنے لیے اور کوئی گمراہ تو نقصان اور وبال اس کے اپنے آپ پر اور پھر تسلی علیہم بے وکیل یہ آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہے کہ کوئی ایمان نہ لائے اور آپ سے باس پرس ہوگی بلکہ آپ کا کام تبلیغ ہے اور اجر ہر صورت میں آپ کو ملے گا پرایت نمبر بیالیس میں پھر دلیل اقلی ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے ایک ہر حال میں تم حالت بیداری میں ہو تب بھی اللہ کی قدرت میں ہو اور اگر تم سوئے ہوئے ہو تو تب بھی اللہ تم پر قادر ہے روح قبض کرنے کے وقت موت کے وقت بھی تم اسی کے قدرت میں ہو تو اس میں ہر حال میں انسان اللہ کو محتاج ہے پھر آیت نمبر تریالیس میں پھر زجر برک ہے اور وہی صورت کے جو پہلا مضمون ابتدائی آیات میں مانا بدم اللہ اللہ زلفا جسے سورہ یونس میں ذکر کیا گیا تھا ہاولہ عند اللہ یہ حضرات اور یہ بابا یہ ہمارے سفارش ہی ہیں اور یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے بلکہ چھڑانے کا اختیار اور سفارش دینے کا اختیار یہ اللہ کا ہے وہ جسے اختیار دے گا اور وہی مالک ہے اور پھر آیت نمبر پینتالیس میں جو اصل مسئلہ اختلاف کا ہے وہ کیا ہے توحید کا یہ اگر اللہ کا ذکر کیا جائے اکیلے اس کی توحید بیان کی جائے تو قیامت کے منکر ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے لیکن اگر باباوں کی جوٹی کرامتیں بیان کی جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں یہ اس باب کا خلاصہ ہے سب سے پہلے دلیل عقلی اعترافی ولا انسال تومن خلقت سماواتی ول اور اگر تم ان سے پوچھو کہ, کہ کس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو ول اور زمین کو لقول اللہ تو ضرور بضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیے ہیں یعنی مشرک ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی خالقیت کا منکر ہے یہی وجہ ہے جو لوگ وہ شرک کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کو ایک نہ ماننا یا اللہ کو نہ ماننا یہ شرک یہ کوئی شرک کی تعریف نہیں ہے یا شرک کی یہ تعریف نہیں ہے کہ دو خدا مانے یا ایک سے زیادہ خدا مانے بلکہ شرک کی اصل تعریف یہی ہے کہ اللہ کی صفات وہ غیروں کو دی جائیں غیر کو وہ صفت دی جائے یہی شرک ہے اور ہمیشہ انہی صفات میں شرک ہوا ہے یہ کسی نے نہیں کہا کہ شرک یہ ہے کہ بت کو سجدہ کرے یہ شرک کی ایک نوع ہے ایک قسم ہے یا یہ شرک نہیں ہے کہ جو کہے کہ فلاں دو خداؤں کو مانتا ہے بلکہ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفات وہ غیر کو دی جائیں ولا انس تہ من خلقت سماوات ول اور اگر آپ ان سے پوچھے ان مکہ کے مشرقین سے کہ کس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو ول اردا اور زمین کو لقول لام تاکید نون تاکید ثقیلا کے ساتھ جواب دیں گے تو ضرور بضرور جواب دیں گے کہ اللہ اللہ یہ خالق ہے تو اب زجر دیا جاتا ہے شرق کو جب اللہ کو خالق مانتے ہو تو پھر اسے الہ کیوں نہیں مانتے کیونکہ الہ کی صفت یہ ہے کہ وہ تکلیف دور کرنے والا اور فائدہ پہنچانے والا قل کہہ دیجئے پیغمبر افرائیتم تم تو پھر خبر دو مجھے ما ان کی ان باباؤں کی ان آلیہ کی تدعون من دون اللہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر ان ارادنی اللہ بذرن دور کہ اگر چاہیں کہ اگر ارادہ کرے مجھ پر اللہ بذرن کسی معمولی سی تکلیف پہنچانے کا ذرن میں یہ نکرہ قلت کے لیے کہ اگر ارادہ کرے مجھ پر اللہ بے معمولی سی تکلیف پہنچانے کا حل ہن کا شفا تو تو آیا ہے یہ آلیہ ہونا یہ آلحا ما درون میں اس کی طرف اشارہ ہے تو آیا ہے یہ آلیہ یہ کاشفات دوری دور کرنے والے ہٹانے والے اس تکلیف کو وہ جو اللہ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو کیا اللہ کی تکلیف کو وہ دور کرنے والے ہیں کیا مجھ سے دور کر سکتے ہیں یا او ارادنی برحمتن یا اگر ارادہ کرے مجھ پر اللہ بے رحمتی کوئی مہربانی پہنچانا حل ہن ممسکا تو رحمتی ہی تو آیا ہے یہ بابا اور آیا ہے یہ آلیہ ممسکات و رحمتی ہی روکنے والے اللہ کی رحمت کو اگر اللہ مجھے کوئی فائدہ اور کوئی رحمت اور کوئی نعمت وہ مجھے دینا چاہے تو کیا مجھ سے وہ روک سکتے ہیں اور قرآن جگہ جگہ مسئلہ توحید پر مسئلہ الہ پر یہی بات یہ ذکر کرتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 17 میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سورہ یونس آیت نمبر ایک سو سات میں گزرا تھا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِد فلا کا شفل اللہ اور اگر اللہ تمہیں معمولی سی تکلیف پہنچائے تو نہیں ہے اس تکلیف کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے وہ کا بے خیر اور اگر اللہ یہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے فلا رات دل فضلی ہی تو اللہ کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں کوئی رد کرنے والا نہیں سورہ فاتر آیت نمبر دو میں گزرا تھا مایف اللہ فلاں کلا وہ جو اللہ کھولے لوگوں پر اپنی کوئی مہربانی تو نہیں ہے کوئی اسے روکنے والا اور وہ جو روک دے فلاں سے للو ممبادی تو نہیں ہے کھولنے والا اسے اللہ کے بند کرنے کے بعد اور یہی اللہ کی تعریف ہے اللہ وہ ذات ہے کہ جو فائدہ اور نقصان وہ دے سکتا ہے یہی وجہ ہے قرآن جب تک نہ پڑھا جائے یاد رکھیں کوئی بھی مسلمان اپنے کلمے کے معنی تک کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ قرآن مسئلے اللہ کی وضاحت کرتا ہے ہل ہن ممسکات رحمتی ہی تو آیا ہے یہ آلیہ روکنے والے اللہ کی رحمت کو تو یہ خاموش ہو جائیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے قل کہہ دیجئے پیغمبر اللہ یہ کافی ہے میرے لیے اللہ آلیہ ہی المتوکلون اور اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں اعتماد کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے توقل. یہ تین نظریات ہیں یہ ایک ہے توکل کا اور ایک ہے جبر کا اور ایک ہے منکرین تقدیر منکرین تقدیر وہ کہتے ہیں اور قدریا قدریا قدریا کو قدریا کیوں کہتے ہیں یہ تسمیہ بزد ہے کیا معنی؟ یعنی تقدیر سے انکار کرنے والے ورنہ بظاہر لفظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقدیر کو ماننے والے ہیں لیکن قدریہ کو قدریہ کیوں کہتے ہیں تسمیہ بزد یعنی تقدیر سے انکار کرنے والے کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے کوئی تقدیر وغیرہ وہ ہے نہیں دوسرا ہے جبر جبر یہ ہے جبریہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے مجبور محض ہے بس جو لکھا گیا ہے اسی کے مطابق ہوتا رہتا ہے اور انسان یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ایک ہے توکل یا جو جبری سے پہلے قدریا یا دہریہ دہر جیسے آج کے لوگ دہریہ یعنی وہ لوگ کے جو اسباب پر ہی اعتماد کرتے ہیں اسباب ہی پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بس انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے اور جبریہ انسان مجبور محض ہے اور توکل کسے کہتے ہیں توکل کہ انسان اسباب استعمال کرے اور انجام وہ اللہ کے سپرد کرے یہ ہے توکل اسلام اسی کی ترغیب دیتا ہے کہ انسان اسباب اسباب استعمال کرے لیکن اسباب پر مکمل اعتماد نہ کرے بلکہ انجام اللہ کے سپرد کرے الحت یتوکل المتوکلون اور اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے قل حسبی اللہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو حضرت ابراہیم نے یہ آگ میں ڈالتے وقت کہے تھے جیسا کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے یہ وہ کلمات ہیں کہ جو صحابہ کے نے جنگ کے وقت اور غزوہ عہد کے بعد کہے تھے سوریہ عالمران آیت نمبر 173 اور پیغمبر بھی یہی کہتا ہے جیسے یہاں پہ اور سورہ توبہ آیت نمبر 129 میں بھی گزرا تھا فان تولوا فقل حسبی اللہ یہ اللہ کے پیغمبر صبح شام کے اسکار میں یہ ان کلمات کو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ کلمات سات مرتبہ پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگوں کی مصیبت یہ ہے کہ جو مسنون اذکار ہیں مسنون اذکار کی کوئی پروا نہیں پڑھ لیئے پڑھ لیئے اگر جانتے بھی نہیں ہیں کوئی پرواہ نہیں لیکن دوسری جانب یہ اگر پیر صاحب نے وظیفہ دیا ہے تو وہ لاکھوں کا وظیفہ کرتے رہیں گے ان اس لاکھوں کے وظیفے کا کیا فائدہ کہ جس پر تم سات مرتبہ صبح اور شام حزبی اللہ الہ اللہ علیہ توکل یہ کلمات تم نہ پڑھ سکو اس لاکھوں کے وظیفے کا کیا فائدہ پتہ نہیں لوگوں کو یہ مصنون اسکار اور یہ معصور اسکار اور یہ دعائیں یہ لوگوں کو کیوں اتنی کمتر نظر آتی ہیں کہ یہ تو نہیں پڑھتے اس کا اہتمام نہیں کرتے لیکن دوسری جانب وہ لاکھوں کے وظیفے ان کے لیے وہ آسان ہیں وجہ یہ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر فائدہ ہے بھی لیکن اگر تم مصنون اسکار تم سے رہ جائیں تو اس میں تم نے کیا حاصل کر لیا اس کی بجائے یہ سات مرتبہ یہ کلمات کہو تو یہ تمہارے دن بھر کے لیے یہ کافی ہیں ہے ابسائت میں مسئلہ براعت ہے اور یہ بھی تبلیخ کا طریقہ ہے کہ کرتے رہو کرتے رہو میں اپنا کام یہ کرتا رہوں گا قل کہہ دیجئے پیغمبر یا قوم املو على مکانتی جی یہ اے میری قوملو جی آلہ مکانتی مکانتکم تم عمل کرو آلہ مکانتکم اپنے طریقے پر آلہ مکانتکم اپنی جگہ یعنی اپنے طریقے پر انی عامل بے شک میں عمل کرنے والا ہوں اپنے طریقے پر تم لوگ انکار کرتے رہو میں اپنا کام یہ کرتا رہوں گا یہ تم لوگ یہ اپنا کام کرتے رہو اسلام کی مخالفت میں جو کر سکتے ہو وہ کر گزرو میں بھی یہ اسلام کی اشاعت کا قرآن کے بیان کا یہ فریضہ یہ انجام دیتا رہوں گا اور آخر میں انجام کا پتا چلے گا فصوف تعلوما بس قریب تم جان لو گے من اسے یاتی ہے کہ جسے پہنچے گا عذاب ایسا عذاب کہ جسے پہنچے گا ایسا عذاب یوقی ہی کہ جو رسوا کر دے گا اسے ایسا عذاب کہ جو اسے رسوا کر دے گا وہ ہل علیہ عذاب مقیم اور نازل ہوگا اس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا ہمیشہ والا عذاب ہی اس پر نازل ہوگا اب سائت میں ترغیب القرآن کہ میں عمل کرنے والا ہوں کس چیز کا قرآن کے بیان کا اِنَّا انزلنا بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ پر اے پیغمبر الکتاب قرآن سے قرآن کیا یہ کہتا ہے کہ لل کہ جنہوں نے پگڑیاں باندھ رکھی ہیں صرف ان کے لیے لنس عام لوگوں کے لیے قرآن ہم نے آپ پر بھیجا ہے عام لوگوں کے لیے لنس لنس عام لوگوں کے فائدے کے لیے لام لل انتفاع آتا ہے لن نفا عام لوگوں کے فائدے کے لیے اس میں عام لوگوں کا نفع اور فائدہ ہے بالحق کی تاکہ حق ظاہر ہو جائے اظہار الحق فمن تدا اور قرآن کے بغیر حق ظاہر نہیں ہوتا فمن تدا فل نفسی ہی اس میں بشارت ہے ماننے والوں کو فمن تدا پس جس نے ہدایت حاصل کی قرآن سے فل نفسی ہی تو فائدہ اس کے اپنے اپنی ذات کے لیے ہے وہ منزول اور جو کوئی بٹک گیا جو کوئی گمراہ ہوا اللہ کی کتاب سے فإنما عليها تو پس اس کی گمراہی کا وبال علیہ اس کی اپنی جان پر ہے یعنی اس کے گمراہی کا نقصان اس کی اپنی جان پر ہے وما انت علیہ اور نہیں ہے آپ اے پیغمبر ان لوگوں پر بھی وکیل ذمہ دار جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ والوں کو ہم نے کلمہ نہیں پہنچایا تو ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے پیغمبر سے تو نہیں پوچھا جائے گا ومان تعلیم بھی وکیل تم سے کیسے پوچھا جائے گا انسان یہ اپنی طاقت اور اپنی وسعت کا مکلف ہے جتنا تم بیان کر سکتے ہو بیان کرتے رہو جتنے لوگوں تک تم بیان پہنچا سکتے ہو وہ کرتے رہو تو یہ اپنی اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو یہ اپنی جگہ پہ چھوڑ دے گا اور افریقہ کے جنگلات میں پھرتا رہے گا یہ کون سا دین ہے ومانتا وکیل سورہ بکرا سے ہم اس مضمون کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں ولاس الجہم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا لیکن جب قرآن سے ایک بندہ روگردانی کر لیتا ہے تو پھر وہ خود ساختہ باتیں وہ بیان کرتا ہے ومانتا وکیل اور نہیں ہے آپ اے پیغمبر ان لوگوں پر ذمہ دار کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائے آپ کا کام ہے اے پیغمبر بیان کرنا فعن نما علیہ کل اور اجر ہر صورت میں آپ کو یہ ملے گا اجر سے آپ محروم نہیں رہیں گے ابھی شاید میں پھر دلیل عقلی ہے کہ انسان ہر حالت میں یہ اللہ کی قدرت میں ہے اور انسان ہر حالت میں یہ آجز ہے یہ اللہ یوف الفی نموتا یہ اللہ قبض کرتا ہے الفسا روحوں کو ہی نموتہا ان کی موت کے وقت واللتی اور یہ بھی اسی یتوفا کے نیچے داخل ہے اور قبض کرتا ہے اللتی ان روحوں کو بھی لم تمت فی منامحا جی کہ جو نہیں مرتی فی منام اپنی نیند میں یعنی جو حقیقی موت ہے تو اللہ یہ اس وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے انسانوں کی جانے اور ان کی روح کو قبض کرتے ہیں اسی طرح انسان جب سوتا ہے تو سوتے وقت بھی اس کی روح یہ قبض کر دی جاتی ہے فیوم سے کلتی قضا علیہ الموتا تو پس روک لیتے ہیں اللہ اللہ تی وہ روح قزا علیہ الموتا کہ جس پر فیصلہ کیا ہے اللہ نے موت کا یعنی جس کی موت کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے تو روح نیند میں ویسے بھی قبض کی ہوتی ہے تو اللہ دوبارہ چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ نیند ہی میں اس کی جان وہ نکل جاتی ہے وجہ یہ کہ اس کی موت کا فیصلہ وہ کیا گیا ہوتا ہے وہ یورسل الخراجل مسما اور چھوڑ دیتے ہیں ان دیگر روحوں کو دوسری جانوں کو اللہ وہ چھوڑ دیتے ہیں مسمہ وقت مقررہ تک یعنی جن روحوں کا وقت ابھی مقرر نہیں ہوا اور صرف نیند کی حالت میں ان کی روح وہ اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے تو دوبارہ ان کی روحوں کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دوبارہ آ جاتی ہیں انفی دال آیات القومی بے شک اس دلیل میں لا آیاتن ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے تفق کروں نا کہ جو غور اور فکر کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں یہ عیسائیت میں ایک تو دلیل عقلی ہے توحید پر کہ یہ اللہ قادر ہے اور انسان یہ آجز ہے ہر حالت میں اللہ کے سامنے یہ عاجز ہے تو تم نے اس قادر ذات کو چھوڑ کر یہ ان سے اپنی حاجتیں تم لوگوں نے مانگنا شروع کر دی ہیں کہ جو نیند کے وقت بھی اللہ کے دستے قدرت میں ہیں اور ان کی روحیں اللہ قبض کر چکا ہے جن پر موت آ چکی ہے تم لوگ ان کو اپنے اپنا حاجت روا مانتے ہو ایک یہ دوسرا یہ کہ یہ دلیل یہ باس باد موت پر بھی دلیل ہے اور یہاں پہ نیند کو اللہ نے بعض بادل موت پر ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ تم لوگ دوبارہ قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے پر تم لوگ اسے بعید سمجھتے ہو تم لوگ اسے سے انکار کرتے ہو تو یہ مرحلہ تو تمہارا دن رات میں ایک مرتبہ ضرور آتا ہے اور یہی باس بادل موت کی حقیقت وہ بھی یہی ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوتے وقت اور اٹھتے وقت جو کلمات حدیث میں اللہ کے پیغمبر سے منقول ہیں تو وہ یہی موت اور حیات کے ہیں مثلا بخاری کی روایت میں آتا ہے حذیفہ ابن الیمان سے کہ اللہ کے پیغمبر جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو کہتے کہ اللہ بسم کا منہ تو اور جب اٹھتے نیند سے الحمد للہ ہل بعدما اماتنا اما النشور موت اور حیات کے الفاظ وجہ یہ کہ یہ نیند یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ انسان کو وہی بعض بادل موت یہ یاد دلاتی ہے اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے ابو حرا رضی اللہ تعالان ہو کہ جس میں اللہ کے پیغمبر وہ یہ دعا مانگتے تھے بسم ربک وضع تجنبی وبکا ارفعوہ ان امست نفسی فاغفر لہا و ان ارسلتہ فحفظہ بما تحفظ بہی عبادک الصالحین کہ اے اللہ اگر تُو میری روح کو قبض کر لیتا ہے اور دوبارہ چھوڑتا نہیں ہے تو اسے بخش دے اور اگر دوبارہ چھوڑتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کر جیسا کہ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور اسی طرح اس روایت میں بھی آتا ہے کہ جس میں ایک سفر میں اللہ کے پیغمبر رات کا بالکل اکثر حصہ وہ گزر چکا ہے اور اللہ کے پیغمبر سے صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہاں پہ تھوڑا سا ہم رکتے ہیں اور تھوڑا سا آرام کر لیں گے جس میں وہ تاریخ کا لفظ آتا ہے بخاری کی روایت میں تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں صبح کی نماز نہ رہ جائے بلال نے کہا کہ میں اٹھا لوں گا اور بلال اس نے ٹیک لگا لی اپنی سواری کو اور اس کی آنکھیں آنکھوں پر بھی غلب آگ یا نیند کا اور اس وقت اللہ کے پیغمبر کی آنکھ کھلی جب کہ سورج وہ طلوع ہو چکا تھا بلال نے کہا اے اللہ کے پیغمبر یہ ان اللہ قبضہ ارواحکم کم ہی نشا علیکم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے جب وہ چاہے اور دوبارہ لوٹاتا ہے جب وہ چاہے اور پھر بلال سے کہا جب سورج طلوع ہو چکا تھا کہ آزان دو اور پھر اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھائی تو اس حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ اس آیت کی تفصیر میں کہ ابن جزئی اتحل کے مصنف ابن ایک ہے ابن جوزی ابن جوزی زاد المسیر فی علم تفسیر ابن جوزی وہ ابن جزئی سے پہلے گزر چکے ہیں یہ ابن جزئی جیم زا اور یا المتوفا سات سو اکتالیس ہجری ان کی تفسیر ہے تنظیل عام طور پہ دو جلدوں میں ملتی ہے نہایت ایک مختصر تفسیر ہے اور بڑی اچھی تفسیر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے نصیحت کی ہے یہ آیت یہ نصیحت کے لیے ہے وہ نصیحت یہ ہے کہ تم لوگ بعض بادل موت سے انکار کرتے ہو تو ذرا اپنی نیند پر نظر دوڑاؤ تو اس سے تم لوگوں کو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ روزانہ تمہیں تمہاری روح قبض کرتا ہے اور اس روح کو دوبارہ لوٹا دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے وہ مانا یا توف نفوس علا و اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ روحوں کو دو طریقوں پر قبض کرتا ہے یا احدہما ایک طریقہ وفات ان کاملتن یہ ایک کامل طریقے پر موت دینا وفات دینا حقیقی طور پر جس کو ہم موت کہتے ہیں وہیل موت اور یہ موت ہے ولاخر وفات النوم اور دوسرے طریقے پر اللہ روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ وفات النوم ہے یعنی نیند کے وقت روح کو قبض کر دینا پھر وہ کہتے ہیں لے انا کلمیت مئی فی کو نہیں لا بروسم سویا ہوا شخص یہ مردے کی طرح ہے جس طرح مردہ وہ نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے اسی طرح یہ سویا ہوا شخص یہ بھی مردے کی طرح ہے یہاں تو مردے کے لیے اس ملک میں مصیبت یہ ہے کہ اس ملک میں اور یہاں پہ ہمارے ہاں یہ عقیدے رائج ہیں کہ مردے بھی دیکھتے اور سنتے ہیں یہاں پر ابن جزئی یہ کہہ رہے ہیں کہ سویا ہوا شخص یہ مردے کی طرح ہے سویا ہوا شخص وہ نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے اگر ایک انسان حقیقی طور پر سویا ہوا ہو اور بندہ اسے نہ جگائے اور یہی بات پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں بھی ہے وہی یا تو فاکم بل سور انعام آیت نمبر ساٹھ میں کہ وہاں پہ رات کے وقت روح قبض کرنے کو قرآن نے یتوفا سے تعبیر کیا ہے اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو یہ جملہ ہے ولتی لم تتفی فی میں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی فسلتی لم تمطی منام اور اللہ ان روحوں کو بھی قمس کرتا ہے کہ جو نہیں مری اپنی نیند میں الموت اس کا معنی وہ کرتے ہیں اے بالموت کہ اللہ ان روحوں کو روک لیتا ہے کہ جن پر حقیقی موت کا فیصلہ اللہ نے کیا ہوتا ہے اور نیند کی حالت میں ہی ان کی روح وہ قبض کر دی جاتی ہے اور اور یہاں پہ یہ جو قرآن نے استعمال کیا تو اس امساق کا معنی ہے یرد دنیا یعنی اسے دوبارہ دنیا کی طرف نہیں لوٹاتا دنیا کی طرف دوبارہ نہیں لوٹاتا جو لوگ کہتے ہیں کہ میت کی روحیں وہ آتی ہیں اور وہ اوپر چھت چھت پر وہ گھومتی رہتی ہیں یہ سارے لوگوں کے خود ساختہ عقیدے ہیں وہ يرسل الاخرى الى اجل وہ اس کا معنی کرتے ہیں اے يرسل الانفس النائما اور وہ جو سوئے ہوئے شخص کی روحیں ہوتی ہیں تو انہیں واپس وہ بھیج دیتا ہے اور ارسال کسے کہتے ہیں اے هو ردها الى الدنيا وہ دنیا کی طرف دوبارہ لوٹائی جاتی ہیں اجل مسمى سے مراد وہ کہتے ہیں اے اجل الموت الحقیقی یہاں پہ وہ حقیقی موت کا وقت مقرر وہ مراد ہے اور پھر آگے انہوں نے کہا ہے روحی لوگوں نے نفس اور روح میں ان دونوں اصطلاحات میں بڑی طویل گفتگو کی ہے وہ اکثر القول تحقیق اور لوگوں نے بڑی اٹکل باتیں کی ہے اس میں صحیح اور درست قول یہ ہے کہ انہ مستر بے علم ہی بے صحیح قول اس میں یہ ہے کہ نفس و روح کے بارے میں اللہ ہی اس کا علم وہ خوب جانتا ہے اور پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پچاسی پیش کی ہے کہ کلر روح امر ربی روح جو ہے یہ میرے رب کا حکم ہے امام نصفی تفسیر مدارک وہ ولتی لم تمفی منا میں ہا اس جملے کا معنی کرتے ہیں یوفا ہی نہ تناو یعنی ان روحوں کو اللہ قبض کرتے ہیں جب انسان وہ سو جائے تشبیح حل نہ امی اس آیت میں سوئے ہوئے لوگوں کی مردوں کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اے حل مئیزون ولا تصرف وہ اس اعتبار سے کہ یہ سوئے ہوئے لوگ یا یہ مردے نہ یہ تمیز کر سکتے ہیں ولا تصرف اور نہ ہی یہ تصرف کر سکتے ہیں کما ان کدال کا جیسا کہ یہ مردے نہ تمیز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے ان کا کوئی تصرف ہے نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کوئی کام کرتے ہیں اور یہی اللہ کے اس قول میں ہے وہی تو علامہ ابن جوزی وہ کہتے ہیں ل انسانیاتن اب یہ ابن جوزی کی بات ہے پانچ ستانوے ہجری میں وہ کہتے ہیں لل انسان حیاتن روح کہ انسان میں حیات بھی ہوتی ہے اس میں روح بھی ہوتی ہے اور اس میں نفس بھی ہوتی ہے فضا ناما جب انسان سو جاتا ہے خرجت نفسی بہا یا قل الشیا تو اصل میں اس کا وہ نفس اس کی وہ نفس جو ہے وہ سوتے وقت وہ قبض کر لی جاتی ہے اور یہی وہ نفس ہے کہ جن سے انسان چیزوں کے درمیان تمیز کر سکتا ہے پھر سوئی ہوا شخص وہ تمیز نہیں کر سکتا لیکن ولاحا شعا ان الل لیکن اس نفس کی اس بدن کے ساتھ ایک شعا ایک کرن اور ایک کرنٹ کی طرح کی حیثیت ہے کا شعا اس شم سے الل جیسا کہ سورج کی وہ روشنی اور اس کی وہ کرن وہ زمین تک جتنی تیز رفتاری سے وہ پہنچتی ہے فیر انسان خواب دیکھتا رہتا ہے نفس اللتی خرجت اسی کے کے ذریعے کہ جسے نیند کے وقت اللہ نے قبض کیا ہوتا ہے اور وہ نکلی ہوتی ہے وہ اب کافل الروح اور اور انسان کے بدن میں روح اور حیات یہ باقی رہتی ہے اسی روح اور حیات کی وجہ سے تقلب یا تنفس انسان وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور سانس لیتا رہتا ہے فائزہ ہر پس جب یہ انسان یہ حرکت کرتا ہے تو وہ نفس کہ جو نیند کے وقت اللہ نے قبضہ کی ہوتی ہے تو وہ اس کی طرف واپس لوٹ آتی ہے من پلک جپکنے میں اس سے بھی کم وقت میں فائزہ اراد اللہ تعالی و جب اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ انسان کو اس نیند کی حالت میں ہی موت دے دے ام سکن نفس الخارجتا تو وہ جو نفس اللہ نے قبض کی ہوتی ہے انسان کی نیند کی حالت میں تو اسے بھی روک لیتا ہے اور اس روح کو بھی جس سے انسان یہ کروٹیں بدلتا ہے اور روح سانس لیتا ہے اس روح کو بھی قبض کر لیتا ہے فیمو فی منامی ہی اور انسان نیند کی حالت میں ہی وہ مر جاتا ہے اللہ طی نموتہا یہ اللہ قبض کرتا ہے روحوں کو ہی نموتہا ان کی موت کے وقت اور قبض کرتا ہے ان روحوں کو کہ جو نہیں مریفی منامے ہیں اپنی نیند میں تو پس روک لیتے ہیں ان روحوں کو کہ جن پر فیصلہ کیا ہے اللہ نے موت کا وہ یورسل الخرا الجلم مسما اور بیجتے ہیں العخرا ان دیگر روحوں کو الجلم مسما مद्दته مقرر تک ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون بیشک اس دلیل میں ضرور نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی اس قوم کے لیے کہ جو غور اور فکر کرتے ہیں اب زجر بالشرک امت تکذو من دون الله شفعاء کہ آیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے بغیر سفارش کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے دربار میں قل کہہ دیجئے پیغمبر اولو کانوا لا یملکون شیئا اگرچہ یہ ان کے یہ آلیہ کہ وہ مالک نہ ہوں کسی بھی چیز کی ولایا عقلون اور نہ ہی وہ سمجھتے ہوں تو تب بھی یہ انہیں سفارشی بنائیں گے نہ تو ان کا دست قدرت ہے نہ تو وہ مالک ہیں اور نہ ہی وہ کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو تب بھی یہ بیوقوف ان سے سفارش کا عقیدہ اور امید تب بھی رکھیں گے بڑے بے وقوف ہیں تو چھوڑانے کا اختیار کس کا ہے قل کہہ دیجئے پیغمبر لاہ شفاۃ جمیا خاص اللہ کے لیے ہے اشفاۃ اختیار چھوڑانے کا جمیا سب کا سب سب کا سب سارا کا سارا اختیار چھوڑانے کا یہ اللہ کا ہے وہ جسے سفارش کرنے کی اجازت دے وہی دوسرے کو چھڑوا سکتا ہے لَهُ ملک السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی ول اور زمین کی اور اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے ابسائت میں وہ اصل مسئلہ وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آخر موحدین اور مشرقین کے درمیان جو اصل جھگڑا ہے وہ کس چیز پر ہے وہ اللہ کی توحید پر ہے وہ ادا دکر اللہ وحدہ اور جب یاد کیا جاتا ہے اللہ کو وہ اکیلے اشم عزت قلوب الدینہ تو تنگ ہو جاتے ہیں اشمزاز انتہائی ناگواری محسوس کرنا دل کا تنگ ہو جانا دل کا غم و غصے سے بھر جانا یہ جی ان قبضت تو تنگ ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے لا يؤمنون بالآخرا کہ جو ایمان نہیں رات آخرت پر قیامت کے منکر توحید ان پر بڑا برا لگتا ہے توحید کا عقیدہ وہ ازاد مندونی ہی اور جب یاد کیا جاتا ہے ان لوگوں کو مندونی ہی کے جو اللہ کے بغیر جنہیں پکارتے ہیں جب ان کی وہ جھوٹی کرامتیں وہ بیان کی جاتی ہیں جھوٹی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں تو یہ واہ واہ کرتے اذاہم یستبشرون تو اچانک یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں واہ کہ اصل کرامت اور اصل مسئلہ تو یہ ہے اگر تم یہ کہو معین الدین اجمیری اور آواز کو لمبا چوڑا کر دو معین الدین اجمیری یہ زمین تیری آسمان تیرا تو یہ بڑے خوش ہو جاتے زور کے کہ لگاتے واہ واہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ بارہ سال کا وہ غرقاب بیڑا وہ سمندر سے نکالا تھا تو کہتے واہ واہ کرامت تو یہ ہے لیکن اگر تم یہ کہو کہ صرف اللہ حاجت روا اور مشکل کشا تو اس کا سینا تنگ ہو جاتا ہے اسی لیے جب تک توحید پر تمہارا دل خوش نہ ہو یاد رکھیں اپنے عقیدے پر نظر ثانی کریں قرآن کہتا ہے قیامت کے منکر پر عقیدے کی یہ باتیں یہ بری لگتی ہیں اور جب تمہارا توحید پر دل خوش ہوتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اب یہ جی جھوٹی کرامتوں پر جب تمہارا دل خوش ہوتا ہے تو یاد رکھو اپنے عقیدے پر محنت یہ جاری رکھو ویزا دکر لدین مندونی ازا تبشرور یہ بات سورہ سوفات آیت نمبر پینتیس میں اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چھیالیس میں بھی یہ بات یہ بیان کی گئی تھی طرب کفل قرآن وحدہ ادبار پورا سورہ سوفات آیت نمبر پینتیس میں سورہ سعد آیت نمبر پانچ میں اجاط اللہ واحدہ ان عجاب یہاں <تصحاب> پر تیسرا باب یہ ختم ہوا سال تہم من خلقس سماواتی اور اگر آپ ان مشرقین سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو بل اور زمین کو تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ کل کہہ دیجیے پیغمبر تو پھر خبر دے دو مجھے ان آلیہ کی ان حاجت رواؤں کی کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر کہ اگر ارادہ کرے اللہ مجھ پر معمولی سی تکلیف پہنچانے کا تو آیا ہے یہ تم لوگوں کی حاجت روا دور کرنے دور کرنے والے اس اللہ کی تکلیف کو جو اللہ نے مجھے پہنچائی ہے یا اگر ارادہ کرے اللہ مجھے رحمت پہنچانے کا کسی نعمت کے پہنچانے کا خوشی دینے کا تو آیا ہے یہ تم لوگوں کی حاجت روا روکنے والے اللہ کی رحمت کو اور اللہ کی مہربانی کو نہیں روک سکتے اور نہ ہی دور کر سکتے ہیں یہ قل کہہ دیجئے پیغمبر کافی ہے میرے لیے اللہ اور خاص اسی اللہ پر بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والے کل کہہ دیجئے پیغمبر اے میری قوم عمل کرو اپنے طریقے پر کرتے جاؤ میں عمل کرنے والا ہوں یہ جی اپنے طریقے پر اس کا یہ معنی نہیں کہ تم لوگ اپنا کام کرو میں اپنا کام جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ جی اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور غیر کو چھیڑو مت نہیں پھر اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف کیوں لائے ہیں انی عامل بے شک میں عمل کرنے والا ہوں اپنے طریقے پر میں تو بیان کرتا رہوں گا توحید کا پسان قریب تم جان جاؤ گے اسے کہ آئے گا اسے اس کے پاس پہنچے گا اسے ایسا عذاب کے جو رسوا کر دے گا اسے اور نازل ہوگا اس پر عذاب ہمیشہ بے شک ہم نے نازل کی ہے پیغمبر آپ پر قرآن لینا سے لوگوں کے لیے تاکہ حق ظاہر ہو پس جس نے ہدایت حاصل کی تو فائدہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے اور جو کوئی بٹک گیا گمراہ ہوا تو بے شک اس کی گمراہی کا وبال اس کی اپنی جان پر ہے اور نہیں ہے آپ اے پیغمبر ان لوگوں پر ذمہ دار آپ اپنا کام کرتے رہیں کہ اللہ قبض کرتا ہے روحوں کو ہی نموتہ ان کی موت کے وقت اور قبض کرتا ہے ان روحوں کو لم تمت کے جو نہیں مریفی منام اپنی نیند کے وقت تو روک لیتے ہیں ان روحوں کو کیا فیصلہ کیا ہے اللہ نے ان پر موت کا حقیقی موت کا ویورسل اخرا اور بھیج دیتے ہیں ان دیگر روحوں کو الاجل وقت مقررہ تک بے شک اس دلیل میں ضرور نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی اور قدرت کی اس قوم کے لیے کہ جو سوچ اور فکر کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں یہ آیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے بغیر سفارشی کل کہہ دیجیے پیغمبر کہ آیا تب بھی اولو کان اگرچہ نہیں ہیں لکونا کہ وہ مالک ہوں شی ان کسی چیز کے ولایا اور نہ سمجھتے ہوں تو تب بھی یہ ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں بڑے بے وقوف ہیں قل کہہ دیجئے پیغمبر لاہ شفا تو خاص اللہ کے لیے اختیار ہے چھڑانے کا جمیان سب کا سب خاص اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور جب یاد کیا جاتا ہے اللہ کو وحدہ صرف اکیلے جب اللہ کی توحید اور اللہ کی الوحیت بیان کی جاتی ہے تو تنگ ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے کہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر آخرت کے منکر توحید بہت برا لگتا ہے اور جب یاد کیا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جنہیں یہ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں تو اچانک بڑے خوش ہوتے ہیں کہ واہ مسئلہ تو یہ ہے واخیراوانا انہمد اللہ رب العالمین